یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ ناؤ مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے